یہی قرآن کا حکم ہے کہ اپنے معاملات مشاورت سے حل کرو نہ کہ تلوار سے بلکہ تلوار تو کافروں کے لیے ہے تلوار چلے گی تو خون ریزی و فتنہ ہوگا مشاورت کا نظام اگرچہ جمہوری ہے اور کافروں سے حاصل کردہ ہے لیکن اصول حیثیت سے قرآن نے بھی دیا ہے کہ تم مشاورت سے اپنے فیصلے تے کرو اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں گے معاملات کو مشاورت کے ساتھ طے کرنا یہ تو بالکل قرآن کا حکم ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورشاورہ فلامل تم لوگ اپنے کام مشورے سے طے کرو مطلب یہ کہ مشورہ کرو اس میں مشورے کی ترغیب دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان صحابہ کے ساتھ کاموں میں مشورہ کیا کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امرحم شور و مسلمانوں کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ بات کرنا کہ یہ جمہوری نظام بھی مشاورت کا نظام ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مشاورت کے کچھ اصول ہوتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے کہ باب فی تعلیٰ و امرحم شور و بین یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول و امرهم شعرا بینہم کے بارے میں باپ پھر وہاں انہوں نے اس کے کچھ اصول بھی ذکر کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں روایت نقل کی ہے اور پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے فت الباری میں اس کی تشریح کی ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ مشاورت تو ہوگی لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مشاورت کس چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے اور کس چیز کے بارے میں نہیں ہو سکتی تو کیا آیا اسلام کے قطعی احکامات کے بارے میں مشاورت ہو سکتی ہے قطعی نصوص پر مشاورت ہو سکتی ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ جو چیز نص سے قطعی طور پر ثابت ہو اور کوئی اس کے بارے میں مشورہ کرے یعنی اس کام کو کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے قانونی حیثیت دی جائے یا نہ دی جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے اب آتے ہیں اس طرف کہ اب یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جمہوریت میں مشاورت کے لیے مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے عوامی نمائندوں کو مشاورت کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے تو کبھی یہ لوگ قرآن کی آیت پر مشورے کرتے ہیں اور اس پر رائے شماری کی جاتی ہے ووٹنگ کی جاتی ہے سود کا بل پیش ہو جائے تو اس پر بھی ووٹنگ ہوتی ہے شریعت سے متصادم نسواں بل پیش ہو جائے تو اس میں بھی تو یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ ان علماء کی رائے ہے جو کہ مسلط جد کے قائل ہی نہیں وہ بھی اسے اسلام کے منافی کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر ووٹنگ ہوئی اور پھر ووٹنگ کے بعد وہ بل پاس بھی ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشاورت میں پہلی شرط یہ ہے کہ مشورہ نصوص کے خلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی مشورہ یا کوئی شعور نس کے خلاف ہوگی تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے اسے پھر آپ اسلامی نہیں کہہ سکتے پھر اسے قرآن کے موافق کہنا تو یہ گناہ پر گناہ ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے یہ بات انتہائی غلط ہے پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ مشاورت کا جو نظام ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مشاورت کس کے درمیان ہوگی تو اس میں پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ مشاورت مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں جسے یہ شورہ کہتے ہیں تو اس شورہ میں تو کفار بھی بیٹھے ہیں ہندو بھی بیٹھے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھے ہیں پھر اسی طرح مشاورت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ رائے کے اعتبار سے ہر فاسق فاجر اور بے دین کو اس میں شریک نہیں کیا جاتا انہیں اس میں نہیں بٹھایا جاتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی اس میں تو فساق و فجار اور بے دین و دیندار یہ سب برابر ہیں ان سب کی ایک ایک رائے ہے مرد اور عورت کی رائے اس میں برابر ہے تو اصل میں یہ تمام جمہوریت کا سسٹم ہے یہ اس کے بنیادی عناصر ہیں ایسے عناصر ہیں کہ جنہیں اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا تو یہ باتیں کرنا اس کو مشاورت کا نظام کہنا تو یہ بس اسلام کے ساتھ ایک مذاق ہے بلکہ یہ غیر اسلامی عمل ہے ناجائز ہے اور حرام ہے